علیہ وسلم تو یہ ایڈوانس میں رقم جو جمع کی اور واپس لے رہی ہے اس کی ان مزید اس کی تفتیش کر لیں گے کہ یہ دینا جائز تھا یا نہیں ناجائز ابھی نہیں سمجھیں اس کو ابھی اس کو معلق سمجھیں ابھی انشاءاللہ شاء معلومات کر کے صحیح مسئلہ بعد میں بتائیں گے ہو سکتا ہے اجازت مل بھی ہے تو انشاءاللہ ہم پوچھ کے بتائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ علم و رسول وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاپا یہ کب سے آپ کے ہاتھ میں پھیلی تھی یہ کیا وجہ میں نے چنا کچھ اس میں چن کے وہ ڈالے سن صلو وہ مسجد کی صفائی تو یہ اپنے مسجد میں بال کے گچھے اور طرح طرح کے ذرات آپ دیکھتے ہوں گے ہمیشہ دیکھتے ہوں گے دھاگے تو میری بس یہ عادت ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اٹھا کر مسجد کی صفائی میں حصہ لوں تو اور بھی کافی موتقفین یہاں پھیڑیاں رکھتے ہیں گلے لگا گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں سمتے ہیں وہی بھرتے جولیاں سب کی وہ سمجھتے b ہم چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر والے عذاب دلتے ہیں شبہ اللہ ماشاءاللہ میرے ساتھ مکرم علی خان ہمارے بھائی بہت اچھے قاری بہت سارے ناخان موجود ہیں اور ہم لوگ یہاں جیو کی ٹرانسمیشن کے لیے خصوصی طور پہ یو اے میں ہیں دبئی میں ہیں اور میری خوشخ نصیبی ہے خوش قسمتی ہے کہ میرے روم میٹ بھی مکرم بھائی ہیں مجھے ہچکیاں لگیں گی دیکھ ہو جائیں ہاں جی تو مکرم بھائی مجھے ناطے سنا رہے تھے تو میں نے فوراً لیپ ٹاپ آن کیا اور جلدی سے میں نے جو ہے وہ نیٹ آن کیا اور روم کھولا اور میں نے خاصان ٹیلی ویژن کے اوپر آپ لوگوں نے کشیدہ بردا دیکھا ہوگا کسیدہ بردا شریف کئی زبانوں میں ایک ساتھ تو اس کسیدہ بردا شریف में जो عربی में कसीदा بردا پڑا है وہ ہمارے مکرم بھائی نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ نے بڑی پیاری آواز دی ہے یہ جیو میں کی روزانہ ایک پروگرام آتا ہے تیس دن کا ہے دعائیں سرکاری کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور بس یہ بڑے اچھے موڈ میں ہیں الحمدللہ للہ تو کسیدہ برداشنی بھی سنا رہے ہیں ارے واہ یہ انڈیا سے آپ کے لیے انڈیا انڈیا بھائی دو جہاں فا تیرے نام پر اے سکون سدا تیرا نام بھی مولا سی ولن ڈہی من ہے بیخ मदीने के लिए मौला जा सल्ले व सल्लम दई में Bi hossen ni mua benmi Bill اهلا حبيبي كيف الحمد اللہ فرمائش آ رہی ہے حضرت علی کی منقبت یہ تھی کہ ایک شعر وہ اقبال عظیم صاحب کا بھی درد ہے اور آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا سننے میں انشاءاللہ شاء اللہ بہت باقمال بہت پیاری پڑی ہے آپ لوگ چاہیں تو مکرم بھائی سے بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ پہچان تو گئے ہوں گے میں نے ان کا تعارف کرایا اور ماشاء یہ تو خود تعارف ہے الحمد خوش قسمتی کی بات ہے کہ مفتی ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں الحمد للہ وہ ففتھ فلور پر ہیں ہمارے ہوٹل میں ہی ہمارے ساتھ ہی ہے میں ابھی کموں میں لگ بھگ ایک گھنٹہ ان کے ساتھ گزار کے ہیں الحمد للہ اور کل انشاء اللہ مفتی ابراہیم ہو سکتا ہے رضاء مدینہ پتا نہیں مدینہ سے ہیں یا کہاں سے پوچھ لیتے ہیں مجھ سے مدینہ بھائی آپ کہاں سے بتا حضرت مجھے دعا میں یاد رکھنا ماشاء اللہ سب نیک آدمی ہے یہ کُرتبہ بھائی ہے ماشاء اللہ کُرتبا کی جامع مسجد میں ہوتا ہی میں. کو بس میں جانتا ہوں باقی کم لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پہ مجھے تھوڑی ٹپس دیں ناز شریف پڑھنے کے لیے اچھا انڈیا انڈیا بھائی کو پہلے امام اہل سنت کی نہ پھر امیر الی سنت کی نہ چنے بالکل انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے تو بات لذا Thank you. Thank Is <laughs> Hari Him hey. بہ رے پھر ہاں بھائی کرتبا بھائی موجود ہو کرتبہ بھائی اچھو بھائی منٹ کے لیے ذرا آپ اپنے جو ہے وہ ادارے تھوڑا ساتھ میں اکثر دیکھیے ظاہر ہے کہ خیر پاکستان بھی اپنا وطن ہے لیکن یہ کہ پاکستان سے باہر یہاں سے یہ بیٹھے ہیں اور سن رہے وزیر کا ذکر اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے خوشی ہو رہی ہے آج ویسے بھی لالت القدر ہے اللہ ہماری اس کو قبول <تصفح> زارت نہیں کرا تو ان کو دیکھیے ہاں <تصفح> بھائی زیارت کریں گے آپ مکرم بھائی ماشاء اللہ کرتبا بھائی سچو بھائی کوئی بھی آئے پہلے اور اپنے ویوز کا اظہار کریں پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ہم کچھ وقت مزید رہتے ہیں مکرم بھائی سے میرے بہت سارے دوست ہیں بھائی یا بڑے بھائی ہیں بلکہ اور روم میٹ بھی so ہیں الحمد للہ تو آپ لوگ آئیں میں بائک چھوڑ رہا ہوں آپ آئے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حضر آپ ہی کے اے, اسے آج ہم نے لائیو ناشریف سنی ہے دیکھا کئی بار تھا ٹی وی پر لیکن آج آپ ہمارے روم میں آئے اور آپ کو سن, سنا اب ہم ان آپ سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ اب آپ جائیے گا نہیں تقریباً ایک دو گھنٹے یہیں رہیے روم میں مجھ سے, میں تو حضرت کراچی سے ہوں میں اس وقت پرتگال میں ہوں لیکن ہوں میں بابول المدینہ کراچی سے حضرت آ, آ, آ, یہ میرا ایک سوال ہے یہ نعت خوانی جو ہے یہ جب نعت خوان شریف پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے لیکن جب ہم نقل کرنے جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے کبھی آواز بیٹھ جاتی ہے کبھی بالکل آواز صحیح ہو جاتی اس کی کوئی ٹپس دیں تاکہ ہم نواز شریف جو یہاں روم میں پڑھتے ہیں ہمارا بھی ایسا ہی لہجہ ہو جائے کیا پریکٹس کرنی پڑتی ہے کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت ہی میٹھی آواز ہے اور میری ایک گزارش بھی تھی آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی منقبت بھی آپ دو اشاری اس کے سنا دیں تو تمام بھائی یہاں روم میں موجود ہیں میں مائک فری کرتا ہوں فیضان رضا بھائی بھی تشریف لیا ہیں فیضان رضا بھائی بھی انڈیا سے ہیں اور اس وقت اس روم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں آپ سمیت آپ بھی ملک سے باہر ہیں اس وقت تو میں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں کچھ باتیں کر لوں ہوں آپ لوگوں سے تو آپ لوگ جب بھی آئیں پہلے یہ آپ کو چونکہ جانتے نہیں ہیں مکرم بھائی تو ان سے پہلے اپنا تعارف کرا دیں یہ بتا دیں آپ کا نام کیا ہے نام نہ بتانا چاہیں تو یہ بتا دیں کہاں سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ کوالیفیکیشن وغیرہ اچھا لگتا ہے اور پھر جو بھی بات آپ نے کرنی ہے کریں ان شاء اللہ اور میں مکرم بھائی کی اجازت سے ان کا مائک ان کا ویب کیم آن کر رہا ہوں آپ ان کی زیرت بھی کریں انشاء اللہ کو اس طرف ان کی زیادہ ہوگی ان شاء کرمائیں آپ فرمائیں کچھ یہ لوگ سن رہے ہیں آپ کو اسلام علیکم جی السلام آپ کے بعد جا رہی بھائی میرے لیے دعا کر دیجئے گا آپ لوگوں کی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ لوگ جزائر خیر دے آپ لوگ بس یہ بس دعاؤں کا میں طالب ہوں آپ لوگوں سے آج کی مبارک شب مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے بس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی منقبت میں آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے بہت منقبتیں سنی ہوں گی لیکن آج جو میں آپ کو منقبت سنا رہا ہوں یہ ایک بہت سلسلے تھے ہمارے بزرگ تھے جناب رشید وارسی علیہ رحمد حالی میں انہوں نے یہ منقبت لکھی تھی اور پھر انتقال بھی ہوا ان کا اسی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو وعیک رحمت کرے اور یہ میں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن ہے ہر سو انجم نا ہے ہر سو جلو شان علی یوں ہی چمکے گا ابد مہرتا علی مارتا. مارتا. مارتا. یوں ہی چمکے کے گا ابد تک مہرتا علی انجمن رارا ہے alla dil kashi ہم نقش ہے رتیم والوں کی نظر ہے نقش ہے رت سب جان سارے ان کے We'll <laughs> سو جلو شان علی یوں ہی چمکے کے گا تک مہر تا, تا, تا, تا بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ میں سے جو بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا وہ پڑھنا چاہتے ہیں نا لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے ایس ایچ نے پوچھا تھا مقصد یہ تھا مکرم بھائی کا آپ اس وقت کہاں ہیں ابھی پاکستان میں बता کیا اچھا آپ یہ بتا دیں مکرم بھائی کس طرح دے رہا ہوں کیا مندی سے پیمبر ہے توفیق ہے توفیق سے خدا بندی تو کی بات ہے جہاں تک آواز کے نکھارنے کا سوال ہے سنوارنے کا سوال ہے تو بھائی میں نے کبھی بھی اس کو سنوارنے کی اس کی کوشش میں ٹھنڈا بھی گرم کھٹا بھی یہ ہے خود فریبی کا شکار کرنے والی بات ہوگی آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں پڑھیں دیکھیں پڑھنا یہ اس کی عقیدت ہے تو کوئی ٹوٹکا نہ مجھے ملا ہے اور نہ مجھے میں نے کبھی استعمال کیا ہے بس ایک چیز میں جانتا ہوں یہ چیز اصل میں گوڈ گفٹیڈ ہوتی ہے اور یہ انسان کی روپ کے اندر مطلب ایک ہوتی ہے اندر اور یہ خوش رہانی بھی ع خدا بند میں جوشی خوش لان ہو یہ چیز ہو سکتی ہے سر میں کر سکتی ہوں طریقے سے بس آپ محنت کریں جو آپ کے جس طریقے سے پڑھنا